اب آپ اس مبارک سلسلے کا بارو حلقہ آٹ فرمائیں اماسل محمد, محمد و بارک وسلی اماب خال اللہ و تبارک و ابدر المجید والفرقان دلقرخ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 إن تمسكتم بهما فلن تزلوا بعده أبدا كتاب الله وسنته أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم فصدق رسوله النبي الكريم لمن ومن والحمد رب العالمين برادران اسلام واجب الاحترام بزرگوں دوستوں بھائیوں عزیز نوجوانوں الحمدللہ سلسلہ ہے تفسیر تفصیل میں صورت فاتحہ کے بارے میں ہم نے کچھ باتیں عرض کیں اسی طرح جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ فضائل صورت فاتحہ اور صورت فاتحہ کے اندر جو دروس اخلاق ہیں اس کو اصطلاح البا میں کہتے ہیں تفصیل اخلاقی صورت فاتحہ کی تفسیر و اعتبار اخلاق جن پہ الحمدللہ ہم نے اپنے قدر علم بحث کی خلق اول اولسانی کی رہا اسی طرح ایک تفسیر صورت فاتحہ کو مصطلحات علماء میں کہتے ہیں معاشرتی تفسیر کہ بھائی فاتحہ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے جس کا اثر معاشرے پہ, پہ پڑتا ہے اس کا بھی الحمدللہ ہم نے علم کر دیا تھا کہ صاف بات ہے کہ جب ہمارے اخلاص حمیدہ ہوں گے جب ہمارے اخلاص ہسنا ہوں گے ہمارے اعمال حسنا ہوں گے ہمارے افعال ہنسنا ہوں گے تو ہم ان میں محبوب ہوں گے اور اگر ہمارے اخلاق افعال اقوال اعمال قبیصہ ہوں گے سیاح ہوں گے تو پورے معاشرے میں ہم بھی مطمون ہوں گے ایک سیدھی سی بات تو صورت فاتحہ نے ہمیں یہ بھی درد دیا کہ ہم اپنے اخلاق کو جیسے کہ ایک روایت میں بھی آتا ہے تخلفوب اخلاق اللہ کہ اللہ نے جو ہمیں تعلیم دی اس کے عمل کو اس کے مطابق اپنے اخلاق کو اصلاحی آج ہم صورت فاتحہ کی تفسیر جو ہے ایک بعض علماء اس کو کہتے ہیں تفسیر عرفانی یوں بھی سمجھ لیں کہ ایک تو علماء کرام نے اور ایک اولیاء اللہ نے یعنی جن لوگوں کا تعلق علوم تصوف سے ہے اور اس میں بھی یاد رکھیں کہ تصوف جو ہے جیسے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور نے اور شیخ الاسلام ابن قیم رحمہ اللہ نے اس پہ بڑی سیر حاصل بحث کی ہے جو بہت بڑی علمی اور عظیم بحث کی. خلاصہ آپ یوں یاد رکھیں کہ اصل وہ میں نے جیسے پہلے عضر کیا تھا صورت فاتحہ کی تفصیل میں کہ اللہ نے جو ہمیں قوتیں بھی ہیں قوت عقلی ہے قوت غزلیہ ہے قوت شاوانیہ ہے افراد ہوگا یا تفرید ہوگا تو ہم پٹری سے اتر جائیں اسی طرح بے عین ہی تسم اگر تو وہ اللہ تبارک و تعالی کے فرمان کے تزکیہ باطن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کے جب حضور سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ مل اسلام مل ایمان ملک کے حسان تو آپ نے فرمایا کہ احسان کی تعریف یہ ہے کہ انتعب اللہ کا نقد آؤ تم ایسے اللہ کی عبادت کرو گے خدا کو دیکھ رہے ہیں تو اگر تو وہ قرآن و سنت اور شریعت کے تابع ہیں تو اس کو ہم الحمدللہ تسلیم کرتے ہیں اور اللہ کا احترام کرتے ہیں اولیاء اللہ کا اکرام کرتے ہیں اور ہم اولیاء اللہ کے بارے میں وہی عقیدہ رکھتے ہیں جو اللہ کے قرآن میں ہے یا فرمان رسول اللہ میں ہے کہ اللہ انلیہ اللہ علیہ ولہ حضن لیکن ولی کون ہوتا ہے اللہ عمل قانو یہ جو افراد تفریح آ گیا ہے نا تصو ہونے کے بعد لوگوں نے تصب کو باتیا کے اقوال کے تابع کر دیا بعض لوگوں نے تو سب کو اتنی اہمیت دی کہ انہوں نے کہا کہ جی شریعت تو گویا کہ ایسے ہے جیسے کسی پھل کے اوپر کشر ہوتا ہے چھلکا ہوتا ہے اصل تو وہ ہے نا جو اندر ہے ان نے کہا جی اصل بات تو وہ ہے نا جو اندر ہے وہ اندر والی بات یہ مولوی سیونٹی نہیں ہے تو شریعت کی باتیں کرتے ہیں ان کو طریقت کا کیا پتا تو گویا کہ انہوں نے طریقت اور شریعت کو تقابل میں کھڑا کر دیا تو اس لیے وہ جو ہے وہ خلاف قرآن بھی ہے اور خلاف سر ورنہ اصولی بات یہ ہے بلکہ یوں سمجھیں آپ کے اسی صورت فاتحہ سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ کیسے لوگ بھٹک گئے اور افراد التفریت میں کیسے پڑھ گئے بعض لوگوں نے کتاب اللہ کو تو اپنایا ہم نے کہا ہمارا کتاب اللہ پہ ایمان ہے قرآن پہ ایمان ہے حضور کی سنت پہ ایمان ہے الحمدللہ للہ الحمدللہ لیکن رجال اللہ کا انکار کر دیا ہم نے کہا جی اس کتاب اللہ ہے ہمیں رجال سے کوئی تعلق نہیں اور بعض لوگوں نے رجال اللہ کے ساتھ تعلق تو رکھ دیا لیکن کتاب اللہ کو چھوڑ دیا یعنی نے کیا مانا اللہ کے بندوں سے تعلق تو جوڑ لیا لیکن اللہ کے قرآن کو چھوڑ بیٹھے اور بعض نے اللہ کے قرآن کی تعلق کو اتنی اہمیت نہیں کہا کہ رضا اللہ کے ہمیں ضرورت ہی نہیں تو یہ دونوں حسیں ہیں اپرادھ تفریح میں بڑھ رہا حالانکہ اعتدال کیا ہے کہ ہم رجال اللہ کو بھی پکڑیں گے کون ما سوادی ہم کتاب اللہ کو پی لیں گے کہ ہر سونا کتاب اللہ اور رجال اللہ کو دیکھیں گے کتاب اللہ کی روشنی میں رجال اللہ جو ہیں یعنی اولیاء اللہ جو ہے ان کو کیسے دیکھیں گے کتاب و سلت کی روشنی میں جیسے ایک آدمی کسی اللہ والے کی خدمت میں گئے اور ان کی خدمت میں تقریباً پانچ دن دس دن رہے اور پھر آئے اور کہا کہ حضرت مجھے اجازت تو فرمایا بھائی کیسے آئے تھے کیوں آئے تھے کیسے جا رہے ہو انہوں نے کہا جی آپ کا نام سنا تھا کہ بڑے شیخ ہیں اور بڑے بزرگ ہیں دل چاہا تو میں آپ کے لیے آپ کے پاس سیت ہونے کے لیے آیا تھا کہ آپ کا مریض بن جاؤں اور اب میرا دل نہیں کرتا مریض ہونے کا کہ اتنے دن میں رہا ہوں میں نے آپ کی نہ تو کوئی قرابت دیکھی نہ کوئی بزرگی دیکھی نہ کوئی چیز دیکھی تو کیا بس میرا دل جو ہے نا وہ آپ سیت کرنے کو نہیں چاہیں بر میں اچھا پر میں ایک بات بتاؤ بےت کرو نہ کرو ہمیں کون سا شوق ہے تمہاری بےیت کرنے کا لیکن ایک بات بتاؤ کہ پندرہ دن کے تم ہمارے لنگر میں رہے مسجد میں رہے مدرسے میں رہے کیا کوئی فقیر کا کوئی قول کوئی ابل خلاف سنت بھی نظر آیا انہوں نے کہا حضرت یہ بات خط سنت آپ کا کوئی قدم نہیں اٹھا بس بن میں فقیر کی تو یہی کرامت ہے اور کرامت نہیں ہے ہمارے پاس تو اصل بات کیا ہوتی ہے کہ ہمیں بھی ضیاد اللہ کو کتاب اللہ کی روشنی میں دیکھنا ہے کہ اگر کیا اس کا ہر قدم سنت کے مطابق ہے ولی اللہ کوئی ضروری نہیں کہ اس کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر ہو اور اگر اس کا ہر قدم سنت رسول کے مطابق نہیں ہے وہ ہمیں لاھ چیزیں دکھا دے سارے کے عادت تو ہم کہیں گے بھی یہ دجال تو ہو سکتا ہے ولی اللہ نہیں ہو سکتا اب ایک آتی ہے پانی پہ چل رہا ہے آگ پہ چل رہا ہے ہوا میں اڑ رہا ہے حاضرات کے علوم جانتا ہے جیسے آج کل بڑے بڑے لوگ جو ہیں نجی انہوں نے ایسے ایسے شعبتیں بنا رکھے ہیں کہ وہ علم نجوم کے ذریعے علم جفر کے ذریعے علم اعداد کے ذریعے مور ہاف کے اس خطوط کے ذریعے ایسی وہ چیزیں حاصل کر کے لوگوں کو دھوکے میں ڈالتے ہیں. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک تھی کہ من عطا اروافن او بس کہ قبل اب بما انزل علا محمد صلی اللہ علیہ ون علیہ وسع و سلم کہ جو آدمی ان لوگوں کے پاس جائے اور ان پہ یقین رکھے تو اس نے گویا قرآن سے انکار کیا ہے ہیلو میں اس وقت درس میں ہوں ایک گھنٹے کے بعد سلام علیکم تو اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اصل چیز جو ہے وہ اتباع سنت رسول کا ورنہ دیں تو ہر کوئی دکھا سکتا اچھا بعض لوگوں نے تو نعوذ باللہ یعنی کچھ نہ کچھ مقدس بعض لوگوں نے ایسے چکر بنائے ہوئے ہیں ایک پیر صاحب تھے وہ اللہ عالمدہ ہیں یا پتنی مر گئے ہیں یا کیا ہوا بہت بڑا جناب ان کا شہرا تھا اچھا وہ حالات انہوں نے کیا بنائے ہوئے تھے کہ انہوں نے اپنے خلفا سے اور اپنے خادموں سے ایک ایسا طریقہ ان کو پہلے سمجھایا ہوا تھا کہ پھر جو لوگ میرے پاس وہ آئے نا تعویذات کے لیے ملنے کے لیے دعا کے لیے ان کی لسٹ بناؤ اور ان میں دیکھو کہ کتنے لوگ آئے ہیں جن کی اولاد نہیں ہوتی کتنے آئے ہیں جو خود بیمار ہیں کتنے آئے ہیں جس کا بچہ بیمار ہے یعنی بیماری والے کتنے ہیں اولاد والے کتنے ہیں نوکری ڈھونڈنے والے کتنے ہیں رزق کے معاملے میں پریشان کتنے ہیں قرضے والے کتنے ہیں اور پھر پیر صاحب نے ان کو بتلایا تھا کہ بھی اولاد والے جو تو گیٹ نمبر ایک سے اندر بھیجنا اور جو بیماری والے ہیں ان کو دو نمبر سے بھیجنا اب کیوں بندا ہو گیٹ سے داخل ہوتا دیکھا, اچھا تم بچہ بانگنے آئے ہو ماشاءاللہ اللہ میں یہاں بچے لے کے بیٹھا ہوں بس وہ تو آ کے پہن پڑ گیا ہاتھ سے دروازے گزرتے میرا پتہ لگ گیا ان کو کہ میں بیٹے کے لیے اور نے کہا حضرت, اب تو آپ کا دروازہ نہیں چھوڑتا سارا فرار ہے تو ایسے لوگ جو ہیں نا جی اپنا جیسے آپ حیران ہوں گے کہ بہت بڑا بھا آدمی ہے ویسے میرا تو خیر ملنے والا بھی ہے اور بہت ہی یعنی تعلیمی ہفتہ قسم کا آتی ہیں اس نے بڑی کتابیں بھی لکھی ہیں اس نے اپنا ایک خواب ایک تو ہوتا ہے نا جی کہ چلو کسی دو آدمی میں بیٹھ کے بات کی ہو خواب تقریر میں ہے جس کی باقاعدہ ویڈیو کیسٹ ہے آڈیو ہے دنیا جہان جی میں موجود ہے اس نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور بے حد ناراض سے اور پاکستان پر اور ان علاقے کے لوگوں پر اور بڑی, میں نے بڑی منتیں کی اور روتا رہا اور منتیں کرتا رہا اور آخر بڑی مشکل سے حضور راضی ہوئے اور انہوں نے فرمایا کہ اب میں اگر آؤں گا تو صرف تمہارے ادارے میں آؤں گا لیکن میرے آنے جانے کی ٹکٹ کا انتظام بھی تم کروا سکوں پڑھا لکھا دی آدمی ہو اچھا اور لوگ اتنے بڑے جاہد ہیں کہ اس سے اللہ عالم کتنے لوگوں نے ٹکٹ پیش کی کہ حضور ہماری ٹکٹ سے آ جائیں اب اس کا کیا علاج ہے تم یہاں مکہ مقدمہ کی بات ہے یعنی آپ حیران ہوں گے ایک آدمی بجے آیا لگا جی حضرت میں نے آپ سے ملنا ہے اور آپ سے بات کرنی میں نے کہا ٹھیک ہے فرمائیے نہیں جی بالکل احتجی بتا علیحدہ اس کے ادھر بیٹھ جاتے ہیں آن اور کیا حالت جی کون سا بھی میں کوئی وی آئی پی لوگوں میں سے ہوں اور میرے پروٹوکول ہیں یا ضابطے ہیں ہم بار آج ہم کو ملا تو اس نے کہا جی کہ مجھے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ میں آپ کے پاس جاؤں اور آپ مجھے ایک لاکھ ریال دے دوں میں نے کہا جی بالکل منع کر میں نے کہا کہ ریال تو میں نے دینے ہیں حکم آپ کو کیوں دیا ہے مجھے کیوں نہیں دیا آپ نے کہا ایسا کر کہ پھر حضور کی خدمت پیاز کریں کہ وہ مجھے فرما دیں تو میں کپڑے بیچ کر کے آپ کو ایک رسول لاکھ ریال دینے کے لیے تیار لیکن جس نے پیسے دینے ان کو تو حضور نہیں فرماتے جس نے لینے اس کو کیوں فرماتے آخر اس کا کوئی فیصلہ کرو تم وہ دو تین دن کے بعد مجھے پھر الحمدللہ اور لوگوں سے بھی پتہ چلا کہ یہ بات اس کو بھی اس کو بھی اس کو بھی وہ کہہ چکا رہے تو تھا. اب الحمدللہ ہم تو طالب علم تھے اور سمجھتے بھی تھے کہ یہ اس قسم کا فراڈ ہوتا ہے اور دوسری بات ہے میں نہ بھی سمجھتے ہوں تو مولوی کسی کو دے یہ تو کیامت کی علامت ہے مولی تو لے سکتا ہے دے کیا لے سکتا ہے اس بے وقوف کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ مولوی بھی کمی پیسے دیتا ہے وہ تو مثل مشہور ہے کہ مولوی ڈوب رہا تھا کنارے پہ بھی جا رہا تھی اور سب ہاتھتے ہیں ہاتھتے ہیں ہاتھ سے اور صبح آپ دے دوسرا بندہ کو اکل والا گزرا اس نے کہا کہیں پھر پکڑیں گے بولیے صاحب دیں گے کہاں مجھے ڈوب جائے گا ہاتھ دے گا نہیں اور صاحب ہاتھ لیں کہ ہاتھ دیں ہاتھ جا رہا کیونکہ جب بندہ پیدا ہوا دینا سیکھا وہ دینا کیسے جانا اسی لیے میں ہمیشہ اپنے دوستوں سے بھی کہتا ہوں میں کہتا ہوں میری باتوں میں نا تیات داری سے مجھے بتائیں کہ پاکستان میں ہندوستان میں بنگلہ دیش میں جہاں جہاں بھی آپ کا گھر ہے آپ مجھے دیانت داری سے بتائیں کہ کسی مولوی نے اپنے باپ کے مرنے پر آپ کو بلایا ہے تیسرے دن کلخانو پہ کسی مولوی صاحب نے کبھی سازگی مزاجیں کی ہیں اپنے والدین کسی مولوی صاحب نے اپنے باپ کے مرنے پر کریشمہ کیا ہے تو یہ سارا ہمارے لیے کیوں عذاب ہے اس کو پتا کہ ہے کہ حرام ہے اپنے پیسے مولوی حرام کیوں کرے تمہارا تمہیں تو حکم دے گا خود کبھی نہیں کرے اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اولیاء اللہ کی تعریف قرآن خود کر رہی ہے کہ اللہ دینا کانوی جو ایمان والے ہیں اور اللہ سے ڈرنے والے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کی عظمت ہے جن کے دلوں میں اللہ کی ہے ہے وہ اولیاء اللہ جن کا ہر قدم جو ہے سنت رسول پہ اٹھتا جن کی ایک ہاتھ میں کتاب اللہ ہوتی ہے اور ایک ہاتھ میں سنت رسول اللہ ہوتی ہے اس کے خلاف وہ چل ہی نہیں سکتے وہ سوچ ہی نہیں سکتے جو آدمی حضور کے حکم اور حضور کے رستے کو چھوڑ کے چلے گا ولی اللہ کیسے ہو سکتا ہے وہ تو شیطان ہو سکتا ہے تجار ہو سکتا ہے شوبدہ باز ہو سکتا ہے وہ علی اللہ تو ہو ہی نہیں سکتا اس لیے یاد رکھیں کہ ہمیں صورت فاتحہ نے کیا سبق دیا تھا کہفم سراطل الحمط علیہ جن پہ تیرا انعام ہے وہ کون ہیں نبیم صدیقین شوال صالحین تو رجال اللہ تو یہ ہے کہ جنہوں نے صرف کتاب اللہ پہ سختی کی اور رجاول اللہ کو چھوڑ دیا وہ بھی پٹڑی پہ نہیں رہے اور جنہوں نے رجال اللہ کو سب کچھ سمجھ لیا اور کتاب اللہ کو نہیں دیکھا وہ بھی پٹڑی سے اتر گئے اعتدار یہ ہے کتاب اللہ پہ بھی ایمان سنت رسول اللہ پہ بھی ایمان اولیاء اللہ پہ بھی ایمان لیکن ان کی ولایت کا امتحان جو ہے کتاب و سنت کی روشنی میں ہوگا اگر وہ کتاب و سنت پہ عمل کر رہا ہے تو بات ہے کہ اللہ کا ولی ہے اب چاہے ہے کرامت اس کے ہاتھ میں ظاہر ہو یا کرامت ظاہر نہ ہو کس نے بڑے اولیاء اللہ ہے کبھی کرامت ظاہر نہیں ہو صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے حادث خلیفہ غلام محمد دین پوری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بڑے مجاہد تھے بڑے اللہ والے تھے انگریزوں نے انہیں قید کر دیا کیونکہ صاف بات ہے جو مسلمان ہوگا اللہ والا ہوگا وہ انگریز کا خیر خاتم نہیں ہو سکتا تو انگریزوں نے ان کو گرفتار کیا اور دیمپور شریف سے سکھر تک تقریباً میرے خیال میں کم از کم کچھ سو میل سے بھی زیادہ کا فاصلہ ہے پیدل لے گئے مقصد کری پہنچانا تھا وہ اور جب جیل میں لے گیا تو سی کلاس میں رکھا تو والد صاحب رام اتنا فرماتے ہیں کہ ہماری ملاقات ہوئی تو میں نے عرض کیا میں نے کہا حضرت آپ ماشاءاللہ بڑے شیخ ہیں اور دیکھیں نا کہ حضرت امروٹی اگر ہوتے تو کوئی نہ کوئی تو گلامت کا اظہار ہو جاتا کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے آپ وہ یہاں سے پیدل لے گئے اسی کلال سے رکھا آپ نے تو کوئی بزرگی شزرگی نہیں دکھائی اچھا حضرت امروٹی جو تھے نا رامت اللہ علیہ یار وہ جلالی طبیعت کے آدمی تھے ان کی طبیعت میں بڑا جلال تو وہ کبھی کبھی غصے میں بھی آ جاتے اور کبھی کبھی اللہ سے دعا کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو سچا بھی کر دیتا اور کرامتوں کا اظہار بھی ہو جاتا سنتو طبیعت میں بڑھ جا <تحد> تو اس لیے والد صاحب نے ان کا ذکر کیا کہ اسد اگر انگروٹی ہوتے نا تو انگریز کے مقابلے پہ وہ تو ضرور میدان میں آ جاتے لیکن آپ کو پیدل لے گئے اور گرفتار کیا اور آپ میرا فقیرہ فقیر کہتے تھے وہ محمد ولی کا معنی بزرگ کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ خالی مٹکے کی طرح وہ آوازیں نکالتا رہے اس کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے فیصلے پہ سازر رہے اللہ نے جو فیصلہ کیا اس پہ ہم راضی رہے اب وہ بعض لوگ جلدی میں آ کے کچھ دکھا دیتے ہیں وہ برتن خالی ہوتا ہے اس لیے ان میں آواز جلدی آ جاتی ہے برتن بھرا ہوا ہو تو آواز نہیں آتی وہ صابر شاہ کر رہتا ہے اللہ کے فیصلے پہ اور میں بس اللہ کو یہی منظور تھا اسی پہ ہم بھی راضی اسی پہ ہم بھی راضی تھے اور کیا لگے میرا بھائی تم اس بات پہ کیوں غور نہیں کرتے کہ کتنے جیل میں وہ لوگ جو آبی مجرم تھے الحمدللہ اللہ نے ان کو نبازی بنا دیا کتنے لوگوں نے داڑھی رکھی کتنے لوگوں نے اسلام کی آپ طالبات کو قبول کیا اور کتنے لوگوں کی اصلاح ہوئی کتنے بے گناہوں کو رہائی ہوئی اللہ نے شاید اسی کام کے لیے مجھے جیل میں رکھنا ہوگا کچھ اللہ نے کام لے لیا تو اس لیے اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں وہ ہر ہاں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے جیسے حضرت ہلو میں بس میں ہوں آزادی جہاں آرام ہے وہاں بھی اچھا ہے کہ بند بندر تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ مطلب یہ دیکھا چاہ ردی میں روٹی اللہ علیہ کے بارے میں ہم نے سنا ہے دیکھانا بہت اللہ والے جو اور بڑے موحد تھے یعنی کہ وہ نعوذ باللہ کو ڈھیلے میلے پیٹ تھے بہت موحد مجاہد تو ان کا ایک حضرت کے لنگر میں ایک آدمی تھا جو رہتا تھا اور کام کرتا تھا تو زمانہ انگریز کا تھا اور اس وقت ہندو اور انگریز کی ایک بہت بڑی طاقت تھی بہت بڑی قوت تھی تو ایک ہندو بدبخت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی سکر کے علاقے میں تقریر میں حضور کی شان میں اس گستاخی کی یہ بیچارہ وہاں گیا وہ ہوا دسلے جو سنا جذبات میں آیا اس کو مار دیا مر گیا ہندو کا جو بڑا تھا پنڈت تھا پادری تھا کوئی تھا وہ مر گیا تو اب ہم کی تو حکومت ہے دولت ہے طاقت ہے پیسہ نے فوراً جناب قدبات قائم کرائے اور فوری گرفتاری ہو گئی وہ بچہ گرفتار ہو گیا نوجوان بچہ تھا وہ گرفتار ہو گیا وہ جیل میں چلا گیا اچھا خدا کی قدرت یہ اپنے ماں باپ کو بھی ایک بیٹا تھا اچھا اس کی ماں بھی لنگر کے اندر روٹی پکاتی تھی فقیروں کی اب جناب مقدمہ ہو گیا گرفتار ہو گیا اس کے بعد وہ بوڑھی عورت تھی بیچاری سندھ کے علاقے کی عورت تھی جس کا وہ بیٹا تھا تو وہ جناب ہر دو چار پانچ دن کے بعد جب حضرت اپنی مسجد سے نماز پڑھ کے نکلتے حجی وہ آ کے حضرت کے بسو اللہ باپ فرمائے بڑے بڑے بے وقوفی میں باتیں بھی کہتی کہ بس آپ نے میرے بیٹے کو بڑھوایا اور آپ نے میرے بیٹے کو پھنسوایا اور بڑے پیر بڑے پھرتے اور بڑے مولوی بڑے اور کوئی نہیں ملا تھا یہ بڑے بڑے جس بیٹھے ہوئے ہیں. میرے بیٹے حادثہ اللہ کی بردی. کوئی مجھے پتہ ہی نہیں تمہارے بیٹھے نے کیا کیا میں نے کیسے بھروا ماں دی مانگے جذبات تھے اس کا ایک بیٹا تھا چلتا رہا معاملہ چلتا رہا چلتا رہا اللہ تبارک وزال کی شان ہے کہ وہ مقدمہ یعنی کورٹ سے بھی سزا ہو گیا اور سیشن کورٹ سے بھی سزا ہو گیا پھر وہ اپیل ہو گئی ہائی کورٹ میں معاملہ آ گیا تو اب وہ عورت بھی جاری روزانہ روئے حضرت کو کہ حضرت آپ کچھ تو کریں اللہ کی بتائی وکیل تھے تو کھڑے کی ہوئے اپیلیں کروا رہے اللہ خیر کرے گا نہیں حضرت آپ تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو خیر کیسے ہو آپ کوشش کریں نا جب وہ دیہات کی عورت خیر حضرت تشریف لے گئے سکھر ہائی کورٹ میں ہائی کورٹ کی عمارت کے سامنے جو لال تھا اس میں حضرت جا کے بیٹھ گئے اور حضرت کی عادت تھی کہ ایسے کپڑا ڈال لیتے تھے گھٹنوں کا بھی اور یوں کر کے بیٹھ کے تصویر پڑھتے رہتے تھے جو بزرگوں نے بتایا ہے اور جناب آپ وہ ہندو کے بڑے بڑے وکیل مانے ہوئے جو اس زمانے کے اس دور کے بڑے بڑے, بڑے بیریسٹر تھے اور اس غریب کی طرف سے تو کوئی بیچارا عام سا وکیل تھا جب وہ بحث ہو گئی تو ہائی کورٹ کے جج نے اس فیصلے کو محفوظ رکھ لیا کہا کہ بھئی اب یعنی وقفہ جو ہے آرام کا اس کے بعد اس کا فیصلہ سنایا جائے گا ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور بھی دو, دو چار آدمی بیٹھے ہوئے ہیں اچھا وہ داڑھی والے دور سے نظر آتے ہیں پگڑی ہو داڑھی ہو تو آدمی دور سے پہچانا جاتا ہے تو وہ وکلا جو تھے نا وہ ہندوؤں کے وہ دئی پارٹی کے جو وکلا تھے اور پی پی تھا اور لوگ تھے وہ وہاں سے چلتے ہوئے آئے کہ دیکھو جی کہتے ہیں آج اپنا مسلمانوں کا کوئی پیر آیا ہوا ہے دیکھو پتہ نہیں یہ پیر صاحب پتہ نہیں کیا کریں گے کہہ رہے ہیں تنزیہ طور پہ دیکھو جی پیر صاحب جو آئے ہیں اپنا پیر صاحب بھی کو مقدمہ لڑے گا مقدمہ تو وکیلوں نے لڑایا اور پھر یہ تو صاف کیس ہے دو اور دو چار کی طرح صاف کیس ہے اب اس میں سزائے موت ہونی ہونی ہے پتہ نہیں پیر صاحب کو کیا جلد چل گیا کیا مریضوں کو لے کے آ گیا ہائی کورٹ کے سامنے بیٹھے ہیں تسبیاں پڑھ کے منٹرا رہے ہیں وہ وہاں سے گزرے اور وہ تنظ کرتے ہوئے وہ جو وکیل تھا ہندوؤں کا اس نے کہا ویر صاحب اور زور سے تسبیح پڑھیں تاکہ آپ کے مرید کو جلدی سزائے موت کو بس حضرت نے ایسے دیکھا اور فرمایا مانجو تصویر اردو کی تھا کہ میری فریاد ارد میں پہ پہ پہ پہنچ گئی ہے نکل جاؤ بد اتنی دیر میں آواز آئی ہے بائیس جسبری ہو گیا میری تصویر جو پہ, پہ پہنچ گئی ہے میری آواز فریاد اللہ نے سن لی ہے کیا ہو جاؤ اتنی دیر میں آواز پڑی اس مقدمے کی اور جج نے کہا کہ جی بائیس وہ سارے وکیل اس کے پاس گیا کہ جج صاحب یہ تم نے کیا کیا اس نے کہا بھی مجھے کس طاقت نے فیصلہ کرے میں نہیں کیا اب جو ہو گیا ہے اسی کو رہنے دو یہ کبھی نہیں ٹوٹے گا یہ فیصلہ یہ اللہ کی طرف سے ہے میں تو سنا موت لکھ کے آیا تھا لیکن کون سی طاقت ہے جس نے میری زبان سے یہ فیصلہ سنوایا کہ باعشت بری اب تو میں یہی کہوں جو میں نے سنایا ہے میں اس نے قائم ہے بہت اوقات اللہ تبارک تبالک ہوتا سب ہی کر دیتے ہیں ان کا تو یعنی مشہور تاریخ کی بات ہے ابھی تک یہ کی مسجد جو ہے کھڑی ہوئی ہے ان کی مسجد بالکل پہ تھی انگریز وہاں سے نہر گزارنا چاہتے تھے حضرت تڑکے پر فرمایا میری مسجد نہیں ٹوٹے گی ان نے کہا یہ کہ کیسے نہیں ٹوٹے گی عجیب آدمی مسجد تو توڑے ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم نہر کو اتنی لمبا چکر دیں ہم سی لے جانا چاہتے ہیں آپ کو مسجد کے بجائے مسجد بناؤ گا نہیں یہ اللہ کا گھر ہے اللہ کا گھر نہیں چوٹے گا یہ تاریخی واقعہ ہے نے کہا یعنی یہ نہیں بات کیا ایسے کوئی بچوں کی بات ہوگی ابھی بھی وہ نہر کھڑی ہے وہ مسجد کھڑی ہوئی ہے وہ جناب انگریز کا دور تھا وہ تو برداشت کر سکتے تھے کہ ایک مولوی گاڑی والا ہماری مخالفت پہ قبر بستہ ہو ان نے تو فوراً آڈر کر دیا جو فوج بھیجو اور اڑا دو ان سب کو دور دو مسجد کو مسجد کو بھی اڑا دو اور ان داڑی والوں کو اور ملاؤں کو بھی اڑا دو اور سب کو اڑا دو ختم کر دو کچل دو یہ ہمارے آڈر کی خلافتھی جب ہم نے کہہ دیا ہے کہ ہم مسجد اور بنا دیں گے پھر ان کو کیا تکلیف ہے تو وہ کچھ جو وہاں اس علاقے کا کلیکٹر تھا پہلے کوئی ڈپٹی کمشنر کو کہلاتے تھے اس زمانے میں کلیکٹر کہلاتے تھے کلیکٹر کچھ معقوم تھا انگریز وہ بھی تھا انگریز وہ بھی تو وہ اب اس نے کہا یار ایک دفعہ بات کر رہے ہیں تو یہ دو تین ہزار آدمی کو بلا وجہ معافی کیا ہمیں گولا کو پھینکیں گے تو جوڑ جائیں لیکن پھر بھی وہ چاہے انگریز تھا لیکن انسان تو تھے نا آپ نے کہا مجھے ایک دفعہ بات تو کرنے دو نا ان کے پیپ صاحب سے تو وہ کلیکٹر آیا اور اس نے آ کے ٹائم دیا حضرت مسجد کے باہر ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے آ کے کہا کہ جی میں آپ کے علاقے کا کلیکٹر ہوں یہ جو مسجد کا تنازع ہے میں آپ سے ایک بات کہنے آیا ہوں کہ مہربانی کریں اور بلا وجہ ضد نہ کریں آپ غریب لوگ ہیں فقیر لوگ ہیں اہل علم لوگ ہیں سیدھے سادے لوگ ہیں اور یہ دو چار ہزار آپ کا مریض ہے آپ ان کو کیوں بھروانا چاہتے ہیں ہم آپ کو متبادل بس بنا کے دیکھیں آپ مہربانی کریں آپ اس کو ہماری کمزوری نہیں سمجھیں کہ ہم آپ کے پاس چل کے آئے ہیں ہمارے پاس طاقت ہے آپ کے پاس کیا ہے تو حضرت نے ایسے کیا پر میں مانجو ڈاٹسی بندو کا فرمایا تمہارے پاس تو فائر کرنے والا ایک لوگ گھر میں دس فائر کرنے والی طاقت ہے میرے ساتھ لڑنے آئے ہو اس نے کہا حضرت آپ لڑیں گے کس بات سے یوں اشارہ کیا فرمایا کتو اندھو ہو جاؤ تو اس کی دونوں آنکھیں خدم میں جانوں انگریز گورنمنٹ جانے آپ کی مسجد نہیں رہی تو فرمائے، اچھا میں اللہ سے بھی مانگوں گا اللہ تیری آنکھیں واپس ہوتے تو کوئی کرامت دکھا دے آپ نے تو کچھ بھی نہیں دکھایا پھر وہ برکن خالی تھا برکن بھرا ہوا ہو تو میں نکھلتا خالی برکن تھا کبھی کبھی نکھل جاتے تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے میرے کہنے کا کہ ہم اولیاء اللہ پر ہمارا ایمان لیکن ہم اولیاء اللہ کی اور ہمارا ایمان ہے کیونکہ قرآن میں موجود ہے قبل کا علیہ کا ترقا لیکن اولیاء اللہ کو ہم دیکھیں گے پورا سندر فروغ تنہید کے بعد میرا عرض یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس کی تفصیل عرفانی انداز میں کی ہے اس کو بھی ہم دیکھیں گے کہ جو ان کا لفظ قرآن و سنت کے مطابق ہے آپ انڈاوا سکتے اپتال پہنچ گئے یا آپ گاڑی پہ بیٹھے تو اسپتال پہنچ گئے لیکن حرکت تو آپ نے کی ہے چاہے چل کے کی یا گاڑی پہ بیٹھ کے دو چیزیں تیسری چیز وہ کہتے ہیں جی کہ راستہ بھی ہو اگر راستہ نہ ہو تو چلے گا کس پہ اچھا پانچویں یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ راستہ چلتے ہوئے ان حراف بھی نہ کرے اب راستہ تو اسے مدینہ شیب جانا ہے راستہ مدینہ شیب کرے بھی لیکن راستے میں مڑ گیا گدے کی طرف کوئی مدی نہ بھی جائے گا تو یہ ہے ایک سمجھانے کے لیے سیر اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ جیسے انسان کا جسم جو ہے اس کا ایک سیر ہے اسی طرح روح بھی جو اللہ نے بنائی ہے اصل چیز تو روح ہے لیا اس کی بھی ایک سیر ہے اس کا بھی ایک سفر ہے اس کا سفر کیا ہے کہ اس کا اللہ سے تعلق جڑ جائے اچھا اس کے لیے کیسے اب وہ تو سفر کرتا نہیں وہ تو امر ہے اس کو تو کوئی جانتا نہیں کہ روح کیا چیز ہے یا سلونا گاٹن روح روح ہوا امر تو اس کا کیسے یہ سیر ہوگی اور کیسے وصول ہوگا اور کیسے وہ منزل پہ پہنچے گا اس کے بارے میں وہ اپنے علوم کے مطابق ایک مثال دیتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات تک پہنچنے کا ذریعہ یہ ہے کہ وہ جو درمیان میں حجابات ہیں نا وہ ہٹ اب حجاباد ہٹ جانے کا کیا من ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے خیمہ ہے اب دیکھیں نا مینا میں آپ دیکھیں کیسے خیمے بنے ہوئے ہیں ماشاء اللہ بڑے اچھے خوبصورت ہیں آپ نے پردے گرا دیے اندھی ہو گیا باہر سورج چمک رہا ہے لیکن اندر کوئی روشنی نہیں کیونکہ ہجاب ہی ہے اگر آپ نے ہجاب اٹھا دیا اب روشنی آنی شروع ہو گئی آپ نے سارے خیمے کے ہجاب اٹھا دیے تو پورا گویا کہ سورج اندر آ گیا روشنی اتنا ہو گئی وہ کہتے ہیں کہ بے ایل ہی انسان کی یہی کیفیقت ہے کہ جب تک وہ حجاب نہیں ہٹتے ہیں نا اس کو بھی وہ اللہ کی ذات و صفات کی روشنی نہیں ملتی وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جو فرمایا ہے کہ اللہ یہ جو منت ز ماپ علت نور وہ نور ایمان کی روشنی جو ہے وہ مل نہیں سکتی چونکہ آپ تو بسوں میں ہیں میور دیہ رَبِّهِ وہ کہتے ہیں وہ نور پہ کیسے آؤ گے درمیان میں تو پردے کھڑے ہیں نور اندر کیسے آئے اچھا وہ بھائی پردے کس چیز کے وہ حجابات ہی کیا ہیں وہ کہتے ہیں جی مشہور حجاباد ہی جو ہیں وہ چار کیونکہ اصول جیسے کمرے میں آپ بیٹھے ہوں تو دیواریں تو چار ہی ہوں گی وہ کہتے ہیں وہ حجابات ہی چار ہیں اچھا جی وہ حجابات چار میں سے کیا ہے وہ کہتے ہیں حجاب کہ ہی ہی جو ہے غفلت غفلت جو ہے یہ بھی حجاب ہے مانے ہے جو اللہ کے ہمیں ذات اور صفات کو سمجھ میں نہیں دیتا اس کی روشنی ہمیں حاصل نہیں ہوگی کیونکہ پردہ ہے غفلت کا اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے قابل کی مثال دی کہ قلوب لا کہا بلحم آئن اللہ لا نہ بےحا کہ ان کے دل تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں اور ان کے آنکھیں تو ہیں دیکھتے نہیں اور کان تو ہیں سنتے نہیں الاع کا کل انعام بل ہم عطن یہ تو بالکل زیادہ کی طرح ہے بلکہ ان سے بھی گپ کر دفعہ الاح کا کہتے ہیں کہ یہ رافل وہ کہتے ہیں کہ یہ ہجاب ہی غفلت کا پردہ کہ جب آدمی غفلت میں پڑا ہوا ہے دنیا کے اللہ و نیاب میں پڑا ہوا ہے تو وہ تو اس طرف سے غافل ہے تو جب ہے غافل تو منظر کیسے ملے وہ کہتے ہیں کہ جب تک غفلت کا پردہ نہ ہٹے تو وہ لورے گی کی روشنی کیسے یہ ہے کا غفلت اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ ہجاب جہاد حجاب جہالت وہ کہتے ہیں کہ جہالت جو ہے یہ بھی بہت بڑا حجاب ہے یہ بھی مانو کیسے اس کی مثال یہ ہے کہ آپ سڑک پہ جا رہے تھے سڑک پہ ایک ڈائمنڈ کا دس کیرٹ کا ایک موتی بڑا تھا لیکن آپ اس کو جانتے نہیں سمجھتے نہیں کہ یہ ڈائمنڈ ہے آپ کو پتا سمجھا پتا نہیں کوئی چمکتا ہوا پتھر ہے پتا نہیں کوئی شیچے کا ٹکڑا ہے کیا ہے تو جب آپ چاہ رہے ہیں تو آپ چلے جائیں گے کیئر نہیں, نہیں کریں گے اور اگر آپ کو ہو ہوگا یار یہ تو ڈائمنٹ ہے ہیرا ہے تو پھر آپ جائیں گے اس کو اٹھائیں گے حفاظت سے رکھیں گے اور راستے سے ڈاکوؤں سے بچائیں گے کہ کہیں ایسا کہ مجھے ڈاکو پڑ جائے اور ڈوٹ جائیں تو جی تو اللہ نے ڈائمنٹ دے دیا تو معنی یہ ہے کہ جب مجھے حالت کا پردہ ہٹے گا تو پھر وہ جا کر اس چیز کی آپ کو قدر ہوگی تو پھر آپ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے کہتے دوسرا پردہ جو ہے وہ ہے یار کی حالت تیسرا پر کیا ہے اس کو کہتے ہیں حجاب رسم یہ ان کی اصطلاحات ہے حجاب رسم کیا ہے وہ کہتے ہیں یہ رب جا رسوم جو ہے جیسے شادی کی رسمیں غمی کی رسمیں موت کی رسمیں بچے کی پیدائش کی رسمیں یہ جناب آج برتھ ڈے ہے اور یہ جی آج ہمارے بزرگ فوت ہو گئے ان کی برسی ہے اور آج کہہ ہے جی آج ہماری شادی کی یادگار کا دن ہے اور آج کہہ ہے جی آج نیو ایئر نائٹ ہے اور آج کہہ ہے جی آج ویلنٹائن ڈے ہے اور آج کہہ جناب آج پتا ہمارا پسند کی تہوار ہے اور آج کہہ ہے جی دیوالی ہے اور آج یہ سارے رسومات جو ہیں وہ کہتے ان رسومات بھی پردہ ہے کیونکہ رسومات کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جس میں قوانین مربجہ ہیں اور انسان قوانین الہیہ کتابیں ہے قوانین مروجہ کتابیں تو جب ہم قوانین مروجہ میں الجھ گئے تو قوانین الحیہ سے خود بخود پڑھتا ہوگا کہ آج دیکھ رہے نا جی بڑے سے بڑا آدمی ہو نمازی ہو سب پہ اکبل میں نماز پڑھتا ہو لیکن شادی کا موقع آ جائے وہ بھی رسوم میں انشاءاللہ سب سے آگے ہوگا نیک اچھا آدمی نوازی باقاعدہ بہزگار اللہ سے ڈرنے والا قرآن پڑھتا ہے دلاوت کرتا ہے لیکن بیٹے کی شادی ہو تو وہ مہندی کی بھی رسم ہوگی چہرے کی بھی رسم ہوگی گھوڑے پہ بٹھانے والی بھی رسم ہوگی ہاتھ میں لوہے کا بیل پکڑانے والی بھی رسم ہوگی اس کے جناب سرخ و جن، دھاگے باندھنے کی رسم بھی ہوگی اور بیگم کے بستر کے نیچے چھری رکھنے کی رسم بھی ہوگی اور جناب پتہ نہیں کیا, کیا کیا اللہ کے عذاب ہوں گے وہ سارے کرے گا کہہ گا یعنی ایک بیٹا ہے جی برادری نہیں مانتی مری صاحب آپ بھی سچ کہتے ہیں سارا کتاب اچھے لیکن کیا کروں برادری نہیں مانتی اب فی الدی یاد آ جائے گی شریعت خطر یہاں دیکھ رہے ہیں بڑے سے بڑے جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حدیث پہ عمل کرتے ہیں یہ چار چار لاکھ کا جو شادی گھر کرائے پہ لیتے ہیں یہ بھی حدیث کا حکم ہے حدیث کا حکم صرف نماز کے لیے رہ گیا ہے یا مسواد کے لیے رہ گیا یا ٹانگیں کتنی کھلنی چاہیے شادی گھروں میں یہ جو بلال کی مسجد جتنے مینار والے حقے رکھے ہوئے ہیں یہ بھی کوئی شریعت میں شامل ہے باقی تھا مطلب آتی ہیں مغل بھی آتی ہے میں اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ ایک دلہن کا جو پستاان تیار کیا گیا اس پہ چالیس ہزار ریال لگائے لیکن اب بھی وہ دلہن مطمئن مطلب نہیں وہ کہتی ابھی بھی ٹھیک نہیں یہ بھی سنت میں شامل ہے کہ بھائی آپ جا کے وہ کہیں گے جی ہندا کی نعمتوں کا اظہار ہونا چاہیے اگر دوسرا اظہار کرے پھر, پھر تھی جڑ ہو پر دوسروں کو بھی ادھار کرنے تو رکو کا یہ کیا بات ہوئی کہ بھائی اگر رسم آ جائے تو پھر سب جائے ہو جائے اور ہماری شہریت اور ہمارا عمل بلحری صرف محدود ہو جائے نواز روزے کے لیے باقی ختم یعنی آج کوئی مائی کا لال ہے جو جرت کر کے یہ بتا سکے کہ حضور کے گھر میں کنم تھے سرکار تو عالم کے گھر میں پردے لٹکائے جاتے تھے سرکار تو عالم کے گھر میں والٹو والو کارپیٹ بچا ہوتا تھا سرکاریں تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیڈ روم اور ڈرائنگ روم اور ڈائننگ روم اور جناب پتا نہیں ریسٹ روم اور پتا نہیں کلاک روم اور پتا نہیں کیا کیا روم یہ ساری تقسیمات شریعت اور بالکل سنت کے مطابق ہیں بس ایک بات ہے بات کہنے کے لیے وہ بھی کہتے ہیں ہم بھی کہتے ہیں جہاں تک جلدی ہے ہم کہہ دیتے ہیں یہ ہمارا عمل سنت پہ ہے جہاں عورتوں کا مسئلہ آ جائے ساری ہماری سنتیں رہ جاتی ہیں وہی وہ ہوگا جو عورت کرے جو بدھ گیا ہے زور لیں فیصلہ وہی ہوگا جو عورت کرے مثلاً آپ کو اللہ نے بیٹا دیا ہے بیٹی دی ہے اگر بیوی چاہتی ہے نا کہ اس کے رشتہ داروں میں رشتہ ہو آپ پلٹے لٹک جائیں وہی رشتہ ہو آپ کے رشتہ داروں نہیں ہو سکتے شرط لگا اگر ہوگا تو آپ کو جینے نہیں دے گی انشاءاللہ نہ آپ کو نہ رشتہ داروں کو نہ بیٹے کو نہ بہو کو پھر کبھی اسٹو پھٹ جائے گا کبھی گیس کا مطلب بھول کے کھلا رہ گیا تھا بےچاری کو آگ لگ گئی جل گئی غریب اور کبھی وہ جناب ان شاء اللہ چھت سے گر پڑے گی کپڑے لٹکانے گئی تھی دھوپ میں پاؤنڈ پھسل گیا اس کا نہیں پھسلا جو سالا گوڑی بیٹھ ہے پھسلا سولہ سال کی لڑکی کا یہ ع ساری باتیں ہیں شریعت میں چلنے والے بہت کم ہیں اللہ حضیل من عبادی شکور باقی صرف ہمارے دعوے ہیں تو اس لیے وہ کہتے ہیں جی کہ یہ ہے ہجاب رسم کہ مروجہ رسوم میں اجھنے کے بعد ہم آمے کی سے ہٹ جاتے ہیں تو پردہ آ گیا نا درمیان اس کو کہتے ہیں ہجاب رسم اسی طرح ایک پردہ ہے اس کو کہتے ہیں ہجا بل خوفا بند یہ ایمان کا معنی یہ تھا کہ خوف اور امید صرف اللہ سے ہو اب ایمان میں خوف بر بھیجا لیکن اللہ کے سوا اس نے غیروں سے ڈر اور غیروں سے امیدیں لگا رکھی ہیں کہیں فکر نہ کریں میرے کو شرکت کر دیں گے سکتے وہ حضرت کا بڑا بڑی پہچ ہے اور اگر میں نے پیر کی جھوٹھی قسم کھائی نہ بس طباہ ہو جاؤں گا اللہ کی دس قسمیں کھلوا تو کھا جائیں گے پیر کی نہیں کھائیں گے وہ ایک مثال مشہور ہے نا جی ایک تھاار کے پاس فیصلہ آیا تو مسئلہ آ گیا قسم پہ تو تھادار نے اس سے کہا اس ملزم سے کہ بھی تم قرآن شریف پر ہاتھ رکھ کے یا قرآن اٹھا کے سر پہ رکھ کے قسم کھاؤ گے کہ تم بے گنڈا ہو اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ مجھے پہلے قرآن دکھاؤ میں تو قرآن جانتے ہی کسی سے کہا سکھا لیا اس کا یہ دس رکھو سر یہ تم دس پر سمجھ گیا وہ تھندار ہوتے ہیں نا پولیس والے وہ بھی تو مزاج جانتے کہا یہ نہ دو قرآن پر ایمان مان لے نہ یہ قرآن سمجھتے کہتے یہ وزن دیکھ رہا ہے وہ ہے یہ تو دس روپئے اٹھا لوں تو اس نے کہا کہ دیکھو بھائی قرآن شریف ایسے نہیں اٹھایا جاتا قرآن شریف کو رکھا جاتا ہے رحل پر اور رحم کے بغیر قرآن کیسے بط بط تمہیں ہاتھ لگانے نہیں ہے قرآن کو قرآن رکھوں گا سے تمہیں ریم کے ساتھ اٹھانا ہوگا اس نے کہا جی دکھاؤ اس نے کہا لے جی اس کو کنویں پر جو راہ چل رہا ہے وہ دکھاؤ وہ لے گئے وہاں کا کہا جی یہ تو نہیں اٹھا سکتا پھر میں چوری مال لیتا ہوں یہ تو بہت باری ہے غلط یہ نہیں ہو سکتا یہ تو مر جاؤں گا پھر میں چوری کی ہے تو جب یہ عالم ہو تو ان لوگوں کو کیسے بات سمجھ جاتا کیونکہ وہ سندی ہے یعنی آپ ان کو کہیں کہ اللہ کی قسم کا جی بالکل اللہ کی سو دفعہ قسم کھاتا ہوں کہ اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھو نہیں جی آنکھوں پہ ہاتھ نہیں رکھتا جی اندھا ہو جاؤں اچھا بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھاؤ کہا نہیں جرابی میرا بیٹا ہے نقصان برداشت کر دوں گا پیٹ کی قسم نہیں کھاؤں گا اچھا جناب یہاں بیٹھے ہو تمہارے دکان پہ میں جناب یہ رزق کا اڈا ہے جناب رزق کے اڈے کی ڈیوٹی قسم کھا لوں کل ہم کو رزق بند ہو جائے چلو یار چھوڑو آپ نے برشید کی قسم کھا لو اگر نہیں حضرت مرشد بڑا درد ہے ہم نے جی قسم کھائی نا تو ایسی کہانی لگے گی کہ میرا خاندان جبا ہو جائے گا تو اب مانا یہ ہے کہ غیر اللہ سے زیادہ درد ہے اللہ کی کہتے ہیں جتنی بردی اگر کھلا دو یہ وہ حجاب کہ امیدیں بھی غیر سے ہیں اور خوف بھی غیر سے. تو اس لیے وہ حضرات یہ کہتے ہیں اپنے مسلح ہاتھے کی لمیادیں وہ کہتے ہیں کہ جناب جب تک یہ حجابات نہیں ہٹیں گے اس وقت تک آدمی نور ایمان کی روشنی کو حاصل نہیں کر سکتا کیونکہ میں نے عرض کر دیا تھا نا کہ روشنی آئے گا حجابات میں پردے ڈالے ہوئے آپ دیکھیں نا دن کو سوتے ہیں پردہ کھینچو گی دروازے کا آگے پردہ کھینچو گی کھڑکی کے آگے پردہ کھینچو گئی دروازہ بند کر دو جی اور سب کچھ بند کر دو تاکہ روشنی نہ آئے اندھیرا ہو اور میں سکون سے سو سکوں وہ کہتے ہیں کہ جب تم نے غفلت کا پردہ ڈالا ہوا ہے جہادت کا پردہ ڈالا ہوا ہے رسم و رواج کا پردہ ڈالا ہوا ہے غیر اللہ سے خوف و رجا کا پردہ ڈالا ہوا ہے تو تمہارے دل کے اندر یہ نوری عمارت کی روشنی داخل کا کو لیکن آپ وہ سمجھیں کہ یہ ساری باتیں سورت فاتحہ سے کیسے سمجھیں تو وہ کہتے ہیں کہ جب ہم پڑھتے ہیں نا الحمد للہ الحمد للہ تو کہتے ہیں جاب غفلت ختم ہو گیا کہ تمام محامد اللہ کے لیے ہیں اللہ کی ذات محمود ہے بندہ حامد ہے وہ مفجود ہے بندہ ساجد ہے وہ معقود ہے بندہ عابد ہے تو کہتے ہیں اب غفلت سے نکل گیا اس کو پتہ لگ گیا کہ سارے محمد سارا حمد ساری تعریفیں ساری صنعت ساری مداح ساری ففت کس کے لیے ہے اللہ کے لیے ہے اب غفلت سے نکل آیا جاگ گیا اب غفلت سے نکل کے اب دوسرا فردان میں کون سا ہٹانا تھا کہ جی حالت کا تو وہ کیسے ہٹے گا کہ اللہ کی معرفت حاصل ہو اللہ کی ذات کا علم ہو اللہ کے صفات کا علم ہو احکام کا علم ہو افعال کا علم ہو تو اب جب ہم پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین تو رب العالمین میں ربوبیت عامہ کے وہ سب کا رب ہے وہ تمام جہان والوں کا رب ہے سب کو پالنے والا ہے انسانوں کو مخلوق کو حیوانوں کو مومن کو کافر کو او دل تو ربوبیت عامہ کا ہمیں پتہ لگا پھر ہم نے کہا الرحمان رحمت عامہ کا پتا لگا کہ اس کی رحمت دنیا میں مومن کے لیے کافر کے لیے اپنے کے لیے بیگانوں کے لیے ماننے والوں کے لیے شرک کرنے والوں کے لیے سب کے لیے اس کی رحمت ہے الرحمان الرحیم رحمت خاصہ کا پتہ چلا کہ آخرت میں اس کی رحمت صرف ایمان والوں کے لیے مومنین کے لیے ہوگی رحمان دنیا برہی بن ہمیں ربویت عامہ کا علم ہوا ہمیں اس کی رحمت عامہ کا علم ہوا ہمیں اس کی رحمت خاصہ کا علم ہوا اس کے بعد ہم نے کہا ماں دیکھی یو متی جب ہم نے مالک ہی ہوتی دین کا تو ہمیں اس کی عدالت الہیہ کا علم ہوا کہ یوم الجزا کا مالک اللہ ہے فیصلے کرنے والا اللہ ہے سزا و جزا کا مالک اللہ ہے تو اب ہماری جہالت کے پردے ہٹ گئے کہ ہمیں رقوبیت عامہ کا بھی پتہ چل گیا رحمت عامہ کا بھی پتہ چل گیا رحمت خاصہ کا بھی پتہ چل گیا عدالت الٰہیہ کا بھی پتہ چل گیا اب ہمارا غفلت والا پردہ ختم جہالت والا پردہ ختم اب جناب باقی پردہ رہ گیا رسم و رواج والا جب ہم نے پڑھا کا نہ وہ دو تیری ہی عبادت کرتے ہیں تو ہم نے یہاں رسمیں بھی چھوڑ ہم تو وہی کریں گے جو اس کی رضا ہوگی اسی کی عبادت ہوگی اسی سے مانگنا ہوگا اسی کے آگے جھکنا ہوگا اسی کے لیے رقو ہوگا اسی کے لیے سجود ہوگا تو یہ سبق ہمیں عیا کا نابود سے ملائے جب معبود وہ ہے معبود برحق وہ ہے اور یہاں یا کا بھی مقدم ہے سر کا فائدہ دے رہا ہے مانا صرف تیری ہی عبادت کریں گے جب تیری ہی عبادت کریں گے تو حکم بھی تیرا عبادت بھی تیری فرمان بھی تیرا تو معبود میں تیرا عابد تو مسجود میں تیرا ساجد اب وہ رسم و رواج بھی ختم ہو گئے کیونکہ کہ جو لوگ ہمیں کہیں گے یہ کرو کہیں گے نہ نا نا یہ تو اللہ کے فرمان کے خلاف ہے اب آ پردہ رسن والا بھی ختم ہو گیا باقی پردہ رہ گیا بھی او خوف والا کہ اللہ کے سوا کسی غیر سے کرنا یا اللہ کے سوا کسی غیر سے امیدیں کرنا جب ہم نے پڑھا یا نستا تجھ جی سے مدد چاہتے ہیں تو مدد دینے والا اللہ نف نقصان کا مالک اللہ تو اب ہماری امیدوں کا مرکزی اللہ ہمارے خوف کا بھی اللہ اب ہمارا ایمان بین الخوف پہ جا آ گیا مندو نیلا سے کٹ گئے اللہ کے ساتھ جڑ گئے کیوں ہم نے اقرار کر لیا ہے اب سارے بندے ہٹ گئے پردہ غفلت بھی ہٹ گیا حجاب جہالت بھی ہٹ گیا حجاب رسم و رواج بھی ہٹ گیا حجاب خوف و رجا بھی ہٹ گیا جب سارے پردے ہٹ گئے اب روشنی آنی شروع ہو گئی جب روشنی آئی تو اللہ نے ہمیں سکھایا مانگو ہم نے کہا دن سر المستقیم یا اللہ ہمیں سرا مستقیم کی ہدایت کروا دے میرا اللہ اچھا سرات مستقیم مل گئی ہے اب ہمیشہ اس پہ کیسے رہیں اللہ نے فرمایا یہ بھی فاتیہ سے سیکھ لو سراط اللہ صحبت صالحین اختیار کر لو صحبت امبیا اختیار کر لو صدین کی صحبت اختیار کر لو صالحین کی صحبت اختیار کر لو مغدوب علیہم وین مردود کا رستہ چھوڑ دو صدیقین کا رستہ اختیار کرنا مردود کے رستے کو چھوڑ دینا اور صراط مستقیم پہ تو ہم پہلے آ گئے تھے اب غصول منزل جو ہے وہ آسان ہو جائے گا اب براہ راست اس مقام پہ, پہ پہنچ جائیں گے آپ کہ انتا بملہ کا ان خطرا بہ انلم ترا ہو بہ ان تم نماز میں ایسی عبادت کرو گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو اور حضور نے فرمایا اگر اس مرتبے پہ نہ پہنچو تو کم از کم اس مرتبے پہ تو پہنچو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو اب جب آپ نے صورت پا کا تعلق بھی نماز سے انتا کا کترا اس کا تعلق بھی نماز سے قرت وی بھی سلاد آنکھوں کی ٹھنڈک بھی نماز میں اور ہر نماز میں سورت فاتحہ تو ہمیں اس سے یہ سبق ملا جب سارے حجاب ہٹ جائیں گے اب ہم کہاں آئیں گے نوری اور وہ نور کون سا ہوگا پر میں اندر نا نورم مبینا. میرا مجنی ہم نے جو قرآن بھیجا یہ نور ہے اب ہم باتیاں پڑھ رہے ہیں تو نور ہے جب نور میں آ گئے اندھیروں سے نکل آئے بھٹکنے سے بھی بچ گئے ٹھوکروں سے بھی بچ گئے کسی غار میں گرنے سے بھی بچ گئے جہنم کے گڑے میں جانے سے بھی بچ گئے اس لیے علماء کے نے صورت فاتاطیہ کی بڑے انداز میں تفصیلیں بیان کی ہیں اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کسی طرح تیرے دماغ میں اللہ کی عظمت بیٹھ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبالاتی الہیہ بیٹھ جائیں اب آپ اندازہ کریں کہ ہمیشہ نماز میں آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ تو جب یہ ساری باتیں آپ کے دماغ میں ہوں گی آپ جب کہیں گے الحمدللہ تو اب آپ کے پڑھنے کی لذتی اور ہوگی اب آپ کو بتا لگے گا یار الحمد للہ میں تو کیا کیا باتیں رب العالمین میں کیا کیا باتیں الرحیم میں کیا کیا باتیں ہیں تو اسی لیے علماء نے قرآن پاک کی اس تفصیل کو قرآن پاک کی اس صورت مبارک کے بیان کو بڑے انداز میں کھولا ہے تاکہ بندے کے دماغ میں پہنچے کہ آخر وجہ کیا ہے کہ اللہ نے اس صورت کو ہمارے لیے ہر نماز میں لازم کر دیا ہے کہ ہر نماز میں پڑھو نماز فرض ہے تو دیہ ہے واجب ہے سنت ہے نفل ہے کوئی نواز ہے حتیٰ کہ کوئی نواز بغیر فاتحہ کے ہو نہیں سکتی جاری ہے صبح ہے سب نمازوں میں فاتحہ ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس سے اور زیادہ قرآن سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے میرا بیٹا ابھی آٹھ مہینے کا ہے جب مدینے سے ہم واپس آئیں تو اس کا بھی احرام بند ہوگا ہوگا آپ کی مرضی پہ ہے اس کے لیے کوئی شریعت میں حکم نہیں کوئی تکلیف نہیں جب تک کہ بچہ بالک نہ ہو لیکن اگر آپ کا اس کی بھی نیت کر ہے تو مفت میں آپ کو سوال ملے گا اس کا بھی عمرہ لکھا جائے گا اس کے چونکہ صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ ایک بیوی بی نے اپنا دودھ پیتا ہوا بچہ ایسے پکڑا دونوں ہاتھ میں اور حضور کے سامنے کہ ارحاد حج لیا رسول اماؤ کیا میرے اس بچے کا بھی حج ہوگا اور میں حضرت بالکل اجر اس کا بھی حج ہوگا تو یہ جی ثواب بھی تو ہوگا تو اٹھا آٹھ جی بجے پھر رہیے اسی لیے بو خار کہتے ہیں کہ ماں نے آٹھ مہینے کے بچے کو چھوڑ تو نہیں آنا لالمی باتیں کو اٹھانا ہے جب اٹھانا ہے تو بھی نیت کر لو تاکہ اس کا اچر بھی ملے تمہیں ثواب بھی ملے اور اس کے لیے انشاءاللہ اس کے لیے بھی عمرہ لکھا جائے تو اللہ تبارک وطالعہ سے اگر ایک ثواب مفت میں مل سکتا ہے تو پھر کیوں نہ لیا جائے آتا تقریب کیا ہے ہمیں اس پر بھی پابندی نہیں کہ اور نے اس نے احرام کی پابندی نہیں کی تو بچہ ہے معصوم ہے صرف ہم نے اس کی نیت کرنی ہے احرام کی شکل بناؤ بناؤ نہ بناؤ تو بھی نیت کر دو سب بنا تو قبل سمیر والی وسلم اللہ حساب راضا خیریت ہی محمد نوازی ہو اللهم صل على سيدنا أبوك الظل وعلى سيدنا أبوك كما صلتك على إبراهيم وعلى آن إبراهيم والآلمين إذنك حبيب النسيب